سلا تو وسلام ولا رسول کریم محمد علیحاب ہی اجمائین عزیزان گرامی السلام علیکم آج ہم قرآن مجید کے میں پارے حامیم کا خلاصہ بیان کر رہے ہیں اسورا الاحقاف سے ابتدا ہو رہی ہے اس میں ارشاد ہوا کہ ہم نے یہ دنیا بے مقصد نہیں بنائی بلکہ اس کو ہم نے جو کچھ بھی بنایا ہے بالحق حق ایک بہت بڑے مقصد کے تحت ہم نے بنایا ہے اور ازل مسمہ ایک محدود مدت کے لئے بنایا ہے اس کا ایک عظیم مقصد ہے اور اس عظیم مقصد کو پورا کرتے ہوئے تم کسی دھوکے کا شکار نہیں ہونا فرمایا کہ قرآن مجید پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر مخالفتوں کے باوجود وہ حق پر قائم رہنے والے لوگ انسان کو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا اور پھر یہ فرمایا کہ انسان جب چالیس سال کی عمر کو پہنچتا ہے اور اللہ سے دعا مانگتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تون نے مجھ پر کی ہیں اور ان نعمتوں کا جو تو نے میرے والدین پر فرمائی ہیں اور مجھے توفیق دے کے ایسے اچھے کام کروں جو تجھے پسند ہوں اور میری اولاد کو صالح بنا دے اے اللہ میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں میں تیرا اطاعت گزار بندہ بنتا ہوں چالیس برس کی عمر پہ انسان جب ایسی دعائیں مانگنے لگتا ہے تو اللہ کو اس پہ بہت پیار آتا ہے حدیث میں بھی ایسے ہی الفاظ موجود ہیں کہ ایک مسلمان جب چالیس برس کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالی اس کا لحاظ فرمانا شروع کر دیتے ہیں ایک حدیث میں یوں ہے کہ ان اللہ یستحی من المر مسلم شعیبہ کہ اللہ تعالی سفید بالوں والے اور سفید داڑھی والے مسلمان سے حیا فرماتے ہیں سورہ ال... احکاف کے آخر میں آخرت پہ خوبصورت دلیل ارشاد فرمائی فراتین کے لوگ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اللہ نے زمین بنائی آسمان بنائے اور اب جب ہم آسمان کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تو گیلیکسیز آتی ہیں سولر سسٹمز آتے ہیں کہکشائیں نظام ہائے شمسی یہ سب جس نے بنائے ہیں اس کے بارے میں یہ سوچتے ہو کہ وہ تمہیں دوبارہ کیسے پیدا کرے گا تمہاری سوچ کو کیا ہو گیا ہے ہاں اس کے بعد سورہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا اصل الفاظ میں یوں ہے ان تنسر اللہ یم اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا وہ یو سبت اور تمہارے قدم جما دے گا اللہ کی مدد کرنے سے مراد اللہ کے دین کا کام کرنا ہے اس کے کام میں لگ جانا ہے کہ اس کے کام میں تم لگ جاؤ گے تو بہت ثابت قدم ہو جاؤ گے اور اس کی مدد تمہارے پاس آ جائے گی اسی میں ہم دیکھتے ہیں سورہ محمد میں کہ جہاد کا حکم نازل ہوا حکم دیا جا رہا ہے اور سمایا جا رہا ہے کہ جب جہاد کا ہم حکم دیتے ہیں تو وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے ان پہ موت کی سی رشی تاری ہونے لگ جاتی ہے اور اسی سورہ محمد میں بہت خوبصورت دل ہلا دینے والی آیت ہے افلا یتدبرون تدبرون القرآن لوگوں کو کیا ہو گیا قرآن کو سمجھ کے کیوں نہیں پڑھتے قرآن پہ تدبر کیوں نہیں کرتے ام علا کلو بن ہوا کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں تالے پڑے ہوئے ہیں ان کے دل کھلتے کیوں نہیں ہیں قرآن کے لیے چاہتے ہیں قرآن کو بس تیز تیز تیز تیز پڑھ لیں سمجھیں نہیں کیا یہ کتاب اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ اس کے احکام پہ اس کی تعلیمات پہ عمل کیا جائے کیسے عمل کیا جائے گا اگر سمجھیں گے نہیں تو افلا یا تدبرون کیا لوگ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے ام آلو بن اقفالوح کیا دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں اور آگے ایک دل خراش منظر ایک نقشہ فرماتے ہیں اس وقت کیا حال ہوگا تمہارا کیا نقشہ ہوگا جب فرشتے ان لوگوں کی جو اہل ایمان نہیں ہیں جان نکالیں گے ان کے منہ اور پیٹھوں پر مارتے ہوئے انہیں لے جائیں گے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالی کی ناراضگی کا راستہ اختیار کیا تھا اس لیے دنیا میں ان کے سارے نیک آمال بھی اکارت کر دیے جائیں گے اور آگے چل کے منافقین کا ذکر ہوا کہ کیا منافقوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالی ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر نہیں کرے گی فرمائے کہ ہم چاہیں تو اسی دنیا میں ہی ان کے دلوں کی کھوٹ ظاہر کر دیں ہم چاہیں تو ان کے چہروں کو ایسا مسخ کرنے کی حد دیکھنے والا ان کے چہرے سے پہچان لے کہ یہ منافق چلا آ رہا ہے لیکن ہم نے اس دنیا میں ستار العیوب ہونے کی وجہ سے پردہ رکھا ہوا ہے ہاں آخرت میں ہم یوں کریں گے کہیں گے ہم تاز الگ مجرم اے مجرم لوگ آج تم الگ تک ہو جاؤ فما کہ اس دنیا میں ہم مومنوں اور منافقوں کو الگ الگ کرنے کے لئے تمہیں ضرور آزمائش میں ڈالیں گے یہ زندگی یہ دنیا یہ امتحان کی جا ہے زندگی امتحان کا موقع ہے اس میں ایسے ایسے امتحان اور ایسی ایسی آزمائشیں آتی چلی جائیں گی جس میں مومنین اپنے رویے کی وجہ سے الگ ہو جائیں گے اور وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ الگ چھٹ کے ہو رہ جائیں گے اور اسی سورہ میں یہ آخر میں حکم لیا گیا کہ دیکھو کمزوری مت دکھاؤ اور کمزوری کی وجہ سے میدان جہاد سے مت بھاگو اور اس کی وجہ سے لوگ سلحوں کی درخواستیں نہ کرتے پھرو اللہ تمہارے ساتھ ہے تم ہی غالب ہوں آو گے اور یہ دنیا یہ متا عارضی ہے اس کے جھانسے میں نہ ہو اور اس عارضی متا کی وجہ سے تم جہاد سے فی سبیر اللہ سے محروم نہ رہو اس کے بعد سورہ الفت ہے اور جس میں حضور کو اشار فرمایا گیا کہ ہم نے آپ کی ہر کوتا سے افو درگزر کر دیا ہے آپ کے ایک کھلی ابدی ازلی معافی کا اعلان کر دیا ہے اور آپ کو فتح مبین عطا فرما دیا سلح ہو دیا جو دیکھنے میں شکست نظر آتی شرائط ایسی ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ بہت دبکے کے کی ہے فتحت اب عزیزان گرامی ایک بات ذہن میں رہے کہ تاریخ انسانیت میں ذہین ترین لوگ وہ ہیں جنہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے اور ذہین ترین لوگ بچارے چارے پریشان ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ ہمیں بہت بڑی شکست ہو گئی اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے فتح مبین ہو گئی حضرت عمر فاروق پریشان ہو کے صدیق سے کہتے ہیں کہ یار یہ کیا ہے کیا یہ فتح مبین ہو سکتی ہے وہ صدیق کہتے ہیں کہ اگر حضور نے کچھ کیا ہے تو سوچ کے ہی کیا ہوگا اللہ کے حکم سے ہی کیا ہوگا عمر فاروق ذرا انتظار کرو تم خود ہی پتہ چل جائے گا اور ذرا سے انتظار کے بعد عمر فاروق کو کیا اور یہ پتہ چل گیا کہ وہ شرائط جو دب کے مان لی گئی تھی وہی شرائط فتح مبین تھی یہ ہوتی ہے نبوت اور میں آئے پیغمبر ہم نے آپ کو شہادت دینے والا بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کے بھیجا ہے انہ صلی کا شاہد ہوں گا مبشر ہوں وداین اللہ وسیع اللہ کے ساتھ اللہ،, اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والا اور سراج منیر بنا کے آپ کو بھیجا علی جان میں ایک راز کی بات بتا دوں بعض لوگوں کو نات گوئی کا اور نات خانی کا بہت ذوق ہوتا ہے بہت اچھا بہت حسین ذوق ہے بس ایک راز کی بات بتا دوں جس کو یہ ذوق ہو وہ قرآن پڑھ لیا کریں اس لیے کہ قرآن مجید سے اچھی نعت مجھے کہیں نظر نہیں آئی اگر کہیں نظر آئی ہو تو مجھے بتا دے میں پڑھتا ہوں ان نہ آتا کل فصل ربے کا ونہار ان نشادیاں کا ہوا نب تک بھی ناکیہ کلام سمجھتا ہوں جو سورہ انشراح میں ہے الم نشرح لک صدر وضا نا ان کا بجرک یہ بھی نات ہے شاہدوں واسن اور نات سنا دوں لقا کم رسولم میں نن فسکم عزیز علیہ ماں ان تم ہری سنال منی نو فرحیم فقول ہس پی اللہ اللہ الحی کی توقل تو وہ رب بلا <الْعَزِينَ> یہ ذوق کی بات ہے جس خوبصورتی سے اللہ تعالی نے حضور کی شان بیان کی ہے بندے کے بس میں کہاں ہے چیلی غالب نے کہا غالب سنا خواجہ بائیزداں گزارشتے ہیں ذات پاک مرتبہ دان محمد ہشت۔ اور اس شعر کا ایک ترجمہ میرے ذہن میں یوں ایک مرتبہ اترا کہ کچھ لمحے مجھے یارب تو اپنی زبان دے سیرت بیاں کر لو سرکار تو عالم کی پرانی مجید میں کہیں کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اس قدر پیارے انداز میں ہے کہ طبیعت وجہ کرنے لگتی ہے لیکن عامہ اقبال نے کہا کہ یہ ہماری بدنسیبی کی بات ہے کہ عراقی کا کام پڑھتے ہیں تو ہمیں وجب تاریخ ہو جاتا ہے اور جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو جوں بھی نہیں رینگتی اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کا ہم پیدا نہیں کر پائے گا سیران فتح ارشاد فرمایا کہ القد ربی اللہ علیہ اب بات یہ ہے کہ چودہ سو صحابہ حضور کے ہاتھ پہ بیت کر رہے جہاد کی بیعت کر رہے ہیں جان دینے کا عہد کر رہے ہیں ایک بخت کے نیچے بیٹھے اور یہ منظر اللہ تعالی کو اتنا پیارا لگا فرماتے اللہ تعالیٰ تمام مومنین ان سے راضی ہو گیا تمام صحابہ سے تو چودہ سو کی چودہ سو کافی اللہ المومنین ان سب پہ راضی ہونے کا اللہ نے سرٹیفکیٹ دے دیا اس یوبا یورونا تحت جب وہ درخت کے نیچے بیٹھ کے اے نبی آپ کے ہاتھ پہ بیٹھ کر رہے تھے اور اللہ کو معلوم تھا کہ ان کے دلوں میں عالم معافی کھولوں یہ دلوں میں کیا ہے کیا جذبہ ہے کیا عشق رسول ہے کیا جہاد اور شہادت کی تڑپ ہے اللہ کو ان کی نیتوں کو ان کے جذبے کا علم تھا اور یہی ہو جائے کہ ان کو اللہ نے دلوں کا سکون اور فوری کامیابی عطا فرمائی اسی سورہ الفتح میں کامیابی کا مشتاب سنا دیا فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ دنیا بھر کے دینوں پر اسلام کو غالب کر دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ کے ساتھ کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں رحیم و کریم ہیں آپ کے ساتھ ہی اب حضور کے صحابہ کی تعریف کی جا رہی ان کی تعریف فرمائی جا رہی ہے کہ یہ آپس میں رحیم و کریم ہیں کفار پہ سخت ہیں سجدہ کرنے والے ہیں رکوع کرنے والے ہیں اللہ کی رضا جوئی کرنے والے ہیں ان کی چہروں سے پتہ چلتا ہے کہ سجدہ کرنے والے اللہ کے حضور جھکنے والے لوگ ہیں اللہ ان کی بدولت اسلام کی کھیتی کو سرسبز کر رہا ہے اور کافروں کے جلنے کا سامان کر رہا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے ساتھ مغفرت اور بڑے ار کا وعدہ کر رکھا ہے جس جان اس کے بعد سورہ الحجرات ہے اور سورہ الحجرات میں ہمیں سماجی زندگی کے آداب انتہائی خوبصورتی سے بیان کر دیے گئے سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا کہ ریکو ان پیش قدمی نہ کہو آواز کو پست رکھو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں گفتگو نہ کرو جیسے تم عام لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کیا کرتے ہو حضور کو گھروں سے باہر کھڑے ہو کے پکارا نہ کرو انتظار کیا کرو جب وہ آ جائیں تو پیش ہو جایا کرو ہاں دیکھو اگر کوئی شخص خبر لے کے آئے تو فوراً جھت سے مان نہ لیا کرو تحقیق کیا کرو ہاں مسلمان آپس میں لڑ پڑے تو ان کی مصالحت کرا دیا کرو اور اگر ایک گروہ ضد پہ جم جائے زیادتی کرنے پہ تل جائے تو سارے مل کے اس کی زیادتی کا کلا کمہ کرو آپس میں ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے تائنا دیا کرو اور بدگمانی نہ کیا کرو بدگمانی کرو گے تو تجسس کرو گے تجسس کرو گے تو ایب سامنے آئیں گے ایب دیکھو گے تو پھر غیبت کرو گے اور غیبت کرنا ایسا ہے جہاں کہ مردہ بھائی کا گوشت آنا اسی لیے ان سب باتوں کو اکٹھے روک دیا گیا سوئن نہیں کرنی تجسس نہیں کرنا غیبت نہیں کرنی اور فرمایا کالت اللہ کلم تو مینو ولا کل کو لو اسلم وت خل ایمان کلو بکم دیہاتی لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے ابھی آپ آب، ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو ہاں تم یہ کہو اسلم ہم اسلام میں داخل ہو گئے ہم نے اطاعت قبول کر لی غلط مایت خل ایمان افی اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں اچھی طرح سے داخل نہیں ہوا معلوم ہوا کہ اطاعت قبول کرنے کے بعد اسلام میں داخل ہو جانے کے بعد مسلمان کہلوان کے بعد بھی کچھ درجے ہیں ایمان کے کچھ نہیں بہت سے ہیں جو آہستہ آہستہ تک انسان کو حاصل کر پڑتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی تلاد سے قرآن کے سینفین اور یہاں اس موقع حضور محبت سے اللہ کی صورت سے حاصل ہوتے ہیں اس کے بعد سورہ قاف ہے سورہ دریات ہے لیکن میں وقت کہاں سے لاؤں داوان اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن قریب پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما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 الحمدللہ رب العالمین والسلام اعلی رسول کریم محمد علیحاب اجمائین اجمعین عزیزان گرامی السلام علیکم آج ہم پرانے مجید کے میں پارے قال فما ماخت کا خلاصہ بیان کریں گے اس سے پہلے چند لمحے ہم کچھ حصہ سورہ قاف اور سورہ زاریات کا بھی بیان کریں گے سورہ قاف میں اللہ تعالی حیات باغ موت پر خوبصورت دلیل عطا فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے آسمان کو کس اس قدر خوشنما بنایا ہے یہ تارے یہ کہکشائیں یہ بنا دینا اس قدر آسان کام تو نہیں ہے اگر وہ بنا سکتے ہیں تمہیں دوبارہ نہیں بنا سکتے اور تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم مردہ زمین کو بارش کے بعد کس طرح سے زندگی عطا فرما دیتے ہیں بالکل ویسے ہی ہم تمہارے مردہ جسم میں رخ پھونک دیں گے تمہیں دوبارہ زندگی عطا کر دیں گے فرمایا کہ ہم انسان کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور تمہارے ہر ہر عمل کا ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے مای الف الدین قدن اللہ رقیب ان ایک لفظ بھی تم زبان سے نکالتے ہو ہمارا نگران رقیب اس کو ریکارڈ کرتا چلا جا رہا ہے اور فمایا کہ پھر یوں ہوگا کہ ایک روز موت کی جان کنی تمہیں عام پہنچے گی اے انسان تو اسی موت سے بھاگتا تھا نا سور پونکا جائے گا ہر شخص اللہ کے ہاں اس حال میں پیش ہوگا کہ اس کے ساتھ ایک ہانک کر لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا ہر ضدی کافر کر مال میں بخل کرنے والا اور شک میں گرفتار انسان جہنم میں پھینک دیا جائے گا وہاں اس کا ساتھ ہی شیطان پہلے سے جہنم میں موجود ہوگا اور اسے تو تقرار شروع ہو جائے گی کہ اس جہنم میں میرے گرائے جانے کا تو ہی سبب ہے اور شیطان کہے گا کہ میں نے تجھے صرف رائے دی تھی ترغیب دی تھی بھٹکنے کا راستہ سلجھایا تھا لیکن تو, تو پہلے سے بھٹکنے کو تیار تھا اصل گمراہی تو خود تیرے اندر موجود تھی اور لوگ بھی تو ہیں وہ جو جنت میں چلے گئے ان کو بھی میں نے ایسی ہی ترغیب دی تھی انہوں نے تو میرا کہنا نہیں مانا تم نے کیوں مانا تو اس پہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے سامنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور جو میرے فیصلے ہوتے ہیں وہ اٹل ہوتے ہیں اور جہنم سے پوچھا جائے گا حل امتلا بھر گئی جی بھر گیا تیرا پیٹ بھر گیا تقول ہل میں مزید جہنم کہے گی کچھ اور ہے تو لے آؤ اس کے بعد ہم سورجاریات میں دیکھتے ہیں کہ ہواؤں کے چلنے اور بارش کے برسنے کو ایک علامت نشان اور دلیل کے طور پہ پیش کیا گیا ہے آخرت کے لیے اور فرمایا کہ وہ لوگ جو زندگی یقین کی بجائے ظن و تخمین اندازوں اور اٹکل پچوں کے سہارے گزارتے ہیں وہ ہلاک علامہ کہتے ہیں کہ سنائے تہذیب حاضر کی گرفتار غلامی سے بتر ہے بے یقینی اور پھر ایک رویہ بیان کیا گیا متقی لوگوں کا رویہ فرمایا اللہ سے ڈرنے والے اللہ سے خوشی خوشی انعام پا رہے ہوں گے یہ لوگ راتوں کو بہت کم سوتے تھے عبادت کرتے رہتے تھے شہری کو اٹھ اٹھ کر بخشش کی دعا مانگتے تھے رات بھر عبادت کی اور شہری کو رونے لگے کہ اے اللہ تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہوا ما عبدنا کا حق کا عبادت ماں کا حق کا ما ذکرنا کا حق کا ذکر جس طرح تیرا حق تھا ویسے عبادت نہ ہو سکی جیسے تیرا ذکر تھا ویسے ہم تیری قدر نہ کر سکے تیری معرفت کا حق نہ ادا کر سکے جیسے تیرا حق تھا ویسے تیرا ذکر نہ کر سکے اور ان کے مال و دولت میں ناداروں کا ایک مقرر کردہ حق ہوا کرتا تھا کہ بھئی اپنے مال میں سے اتنا حق غریبوں کو ناداروں کو محتاجوں کو دینا ہی دینا ہے واپس میں لوگوں اس زمین میں خود تمہارے وجود میں نشانیاں ہیں ایمان لانے کے لیے اللہ کی ذات روفی انفو سے آپ میں اندر تو جھانک کے دیکھو افلاح تم سے گون تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا تمہارے اپنے جسم کے کا اپنا نظام استعمال غور تو کرو یہ دل تمہاری مرضی سے دھڑک رہا ہے یہ جگر تمہارے پروگرام کے تحت کام کر رہا ہے یہ فیفڑے تمہاری ہدایت کے مطابق سانس کی آمد و شد اور خون کی صفائی کا کام کر رہے ہیں یہ آزائے رئیسا تم نے پروگرامنگ کی ہوئی ہے ان کی یہ جسم کی خون کی نالیوں میں خون تیزی سے حرکت کر رہا ہے تمہارے یہاں کام پہ یہ چل رہا ہے اگر یہ سب تمہارے حکم پہ چل رہا ہے تو پھر بڑھاپی کو روک لو بال سفید ہو رہے ہیں روک لو آنسو آنے لگے ہیں غم کی حالت میں روک لو اور موت آ رہی ہے روک لو معلوم ہوا کہ یہ جسم کا سارا نظام جسے ہم اٹھائے اٹھائے پھرتے ہیں یہ سارا نظام ہمارے قابو سے باہر ہے اس کا کنٹرول ٹاور کہیں بہت دور ہے ریموٹ کنٹرول سے یہ چل رہا ہے کسی اور کا حکم ہے جس سے کہ یہ پھیپڑے یہ دل یہ جگر یہ گردے یہ آزائے عیسہ یہ دماغ یہ کام کر رہے ہیں اور جب وہ حکم دے گا کہ بس کافی ہو گئی سانس کی آمد و شد بند ہو جائے گی جب وہ جان لینا چاہے گا تو لے لے گا یہ زندگی یہ موت ہمارے بس کی چیز نہیں ہے یہ سب کچھ کہیں دور سے کنٹرول ہو رہا ہے تمہیں اپنے اندر تو جھانک کے دیکھو آفلا تم سے رو تمہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا اور تمہارے وافی سما یہ کو بھول میں ہو اگر یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا رزق جو ہے وہ تمہارے اپنے, اپنے ہاتھوں کی کمائی میں رکھا ہوا ہے یا کہیں زمین میں رکھا ہوا ہے یا کسی فلاں اور فلاں چہدری کے آستانے پہ رکھا ہوا ہے وہ سماج رسک تمہارا رسک آسمانوں میں ہے وہ جتنا چاہتا ہے جب چاہتا ہے تمہیں ادا کر دیتا رسک دینے والا اللہ ہے عزیزانی گرامی پھر اس پہ سورہ زریات میں ایک خوبصورت بات ہمیں فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر شئے کو جوڑا جوڑا بنایا بات لمبی ہو جائے گی لیکن یہ بات بیسویں صدی میں آ کے سمجھ میں آئی کہ دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو زوج سوج نہ ہو جوڑا جوڑا نہ ہو حد یہ ہے کہ جب ہم نے ایٹم کا تجزیہ کیا تو پتہ چلا کہ اس میں بھی الیکٹران اور پروٹون جوڑا جوڑا چل رہے ہیں دنیا کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے زوجین بنایا ہے بالکل شین خلقنا زوجینو اس لیے لال رکھوں تو تا تاکہ تم کبھی غور کرو فکر کرو اور سوچو کہ یہ اتنی ترتیب تنظیم تدبیر یہ آٹومیشن سے نہیں ہوتی خود بخود نہیں ہوتی یہ کسی وقت و اتفاق کا نتیجہ نہیں ہوتا ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ زمین پہ سیاہی گر جائے اور دنیا کا نقشہ بن جائے ایسا نہیں ہوتا کہ زمین پہ رنگ بکھر جائے اور مونالیزہ کی تصویر بن جائے عمل تخلیق بہت محنت چاہتا ہے یہ کائنات بہت حسین چیز ہے اور کسی بہت بڑے شاہکار نے اپنی خلاقی کا کرشمہ دکھایا ہے کہ یوں بن کے آ گئی ہے اور پھر اس کی ایک خوبصورت تدبیر یہ کہ ہر چیز جوڑا جوڑا ہے اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آخرت میں وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کو جھٹلائیں گے ناشکری کریں گے ان کے لیے عذاب ہے اور وہ لوگ جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے والے ہوں گے ان کے لیے جنت ہے اور جنت میں ایک خاص نعمت یہ ہے کہ اہل جنت کو ان کی اولاد سے ملا دیا جائے گا کسی کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی لیکن ایسا ہے کہ فرض کیجیے اولاد کے درجے بہت نیچے ہیں والدین کے درجے بہت بلند ہیں تو اللہ تعالی اس ان کے کم درجے کے باوجود ان کو والدین کے ساتھ ملا دیں گے لیکن والدین کے درجوں میں بھی کوئی کمی نہیں کریں گے اور فرمایا کہ ام خلقو کو من غیر شعی ان ام ہوم اللہ کے وجود پہ یہ شک کرتے ہیں اچھا ان سے ذرا یہ پوچھو کہ یہ پیدا کس طرح سے ہوئے ہیں بغیر کسی چیز کے عدم سے وجود میں آ گئے ہیں خلی میں نے غیر ام, من ام کیا یہ اپنے آپ کو پیدا کرنے والے خود ہیں یہ بات پہلے کی کہ اگر اپنے اندر جھانک کے تو دیکھو اگر اپنے آپ کو تم خود پیدا کرنے والے ہو تو پھر اپنے جسم کے پورے نظام کو بھی خود سنبھال لو وہ تو تم سے نہیں سنبھلتا میرے بس میں ہوتا تو یہ بال سفید نہ ہونے دیتا میرے بس میں ہوتا تو چہروں پہ یہ سلوٹیں نہ آتی میری بس میں ہوتا تو میں موت کا راستہ ہمیشہ کے روک دیتا میرے بس میں نہیں ہے میرا یہ جسم میرے یہ ہاتھ میری کوئی چیز میرے اپنے بس میں نہیں ہے میں نے ان کو پیدا نہیں کیا اگر میں نے ان کو پیدا کیا ہوتا تو میں ان کو باقی رکھ سکتا میں ان کا انتظام خود چلا مجھے تو پتا بھی نہیں کہ اندر ہو کیا رہا ہے پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور نظام بھی وہی چلا رہا ہے اللہ الخل قبل یاد رکھنا کہ پیدا بھی اسی نے کیا ہے اور انتظام وہی کر رہا ہے آگے سورہ النجم آ رہی ہے اور میراج سے متعلق آیات آ رہی ہیں اور اس سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منظرت ایک شان بیان ہو رہی ہے تو ان ہوا اللہ اپنی مرضی سے تو بات ہی نہیں کرتے جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ یہ مسلسل کا نتیجہ ہوتی ہے اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کہ ہاں کسی کو دم مارنے کی مجال نہیں ہوگی ہاں معاج سے متعلق جو آیات ہیں سچی بات یہ ہے ان آیات میں اس قدر زور ہے کہ ان کو چند منٹوں بیان کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے فکان کا ایک دو کمانوں کے درمیان جتنا فاصلہ ہوتا ہے وہ یا اس سے بھی کم فارا ابد ہی ماں اوہا اپنے بندے کے ساتھ اس نے جانے کیا سرگوشی کی وہی جانے جو اس نے کی اپنے بندے کے ساتھ گفتگو وہ اس نے کی ہمارے سمجھنے کی بات نہیں ہے اور یہاں سچی بات یہ ہے کہ ہم دست بستہ سر جھکائے ہوئے اپنی عقل کی مکمل شکست تسلیم کرتے ہوئے ان آیتوں سے گزر جاتے ہیں اس کے بعد توحید کا ذکر ہے کہ دنیا کے تمام فرشتے مل کر اللہ کی مرضی کے بغیر اس سے اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے اور اس کے بعد آگے فرمایا کے دین کی تعلیم جو ہے وہ عدل پر مبنی ہے حضرت ابراہیم اور حضرت موسا علیہ السلام دونوں کی تعلیم میں یہ بات مشترک تھی کہ کوئی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا وہ اللہ تذرو واضر تم وزرا اخرا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا ہر شخص اپنے اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہوگا ایسا نہیں ہے کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی ایسا نہیں ہے ہر شخص کو اپنے اعمال کی خود جواب جوابدہی کرنی پڑے گی مایا اور ہر شخص کو وہ اور جو شخص جتنی کوشش کرے گا جو عمل کرے گا وہ اس کے سامنے ہوگا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے سامنے یہ یاد پڑھی تو میں یہ عمل مثال ازر رتن خیر وہ میں عمل شر نہیں جو شخص ایک ضرورے کے ذرے کے برابر بھی نیکی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اور جو شخص ایک زرے کے ذرے کے برابر بھی برائی کرے گا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا اس شخص نے کہا بس یا رسول اللہ بس میری زندگی بھر کو یہی ایک آیت کافی ہے عدل توحید اور اس کے بعد عزیزان گرامی سورہ القمر اور سورہ القمر ایام اللہ سے بھری ہوئی ہے تاریخ سے فرعون کی قوم آد نے سمود نے فلاں نے فلاں نے یہ اعمال کیے یہ نتائج نکلے نیک اعمال کے نیک نتائج اور برے اعمال کا نتیجہ عذاب اس کے بعد سورہ الرحمان الرحمن, الرحمن و القرآن خلف الانسان انسان علامہ سب سے بڑی نعمت جس کا اللہ نے ذکر فرمایا رحمان نے وہ یہ کہ اس نے قرآن سکھایا اور یہ خلق الانسان انسان سے بھی کہل پہلے کہہ دیا یوں لگتا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلامی سیکھے اللہ کے کلام کو سیکھے اور سکھائے اور فرمایا کہ اللہ بیان اللہ نے گفتگو کرنا سکھایا تاکہ مجھ سے بات سیکھو اور آگے لوگوں کو سکھاؤ پھر نظام میں کائنات اس میں عدل اور نعمتوں کا ذکر فب آئی ربکما ربات اللہ کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹ گے اور پھر آخر میں فرمایا جو شخص اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو اس کے لیے دو دو جنتیں ہیں مایا نیکی کے بدلہ حل جزا اور لہسان الاحسان نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کیا ہو سکتا ہے اس کے بعد سورہ واقعہ ہے اس میں تین گروہوں کا ذکر ہے سابقون اولون دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے سابقون وہ جو اللہ کا بہت قرب رکھنے والے دائیں جانب والے جو اپنے اعمال نیک اعمال جن کے برے اعمال سے زیادہ جنت میں جانے والے اور تیسرے وہ جو بدبخت جو کفر شرک نفاق میں مبتلا اور اہل جہنم ان تینوں کا ذکر ہے اور آخر میں ایک چیز کہی کہ دیکھو یہ تمہارا عزیز ہے ہم اس کی جان کو فلقون تک لے آئے ہیں تم اگر کوئی بہت بڑی چیز ہو اس کو بچا اقبار القرآن کریم محمد ہی اجمعین عزیزہ گرامی السلام علیکم آج ہم پرانے مجید کے میں پارے قدسہ میں اللہ کا خلاصہ بیان کریں گے یہ سورہ مجادلہ سے شروع ہوتا ہے اس میں رشاد ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے حکموں کی خلاف ورزی کریں گے وہ پہلی گمراہ قوموں کی طرح اسی دنیا میں ذلیل و رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی اپنے اعمال کی سزا پائیں گے اور پھر اس میں فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں تم اگر دو آدمی باہم سرگوشی کر رہے ہو تو تیسرا تمہارے ساتھ اللہ ہوتا ہے تم تین ہوتے ہو تو وہ چوتھا ہوتا ہے تم چار گفتگو کر رہے ہوتے ہو تو پانچواں وہ خود ہوتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اور فرمایا کہ یہ بات ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین اسی دنیا میں شکست کھائیں گے زلیل ہو کر رہیں گے اور یہ اللہ کا طے شدہ فیصلہ ہے کہ اللہ اور اس کے پیغمبر اور ان کے ساتھی اسی دنیا میں ضرور بل ضرور غالب آ کے رہیں گے اور ساتھ ہی یہ بھی حکم دیا کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ خدا کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھیں خا وہ ان کے اپنے باپ ہوں بھائی ہوں یا قریبی عزیز کیوں نہ ہوں اور پھر فرمایا کہ یاد رکھنا کہ اللہ کی جماعت ہی غالب آ کر رہے گی عیزان گرامی اس سے یہ معلوم ہوا کہ اسلام ایسا دین ہے جو صرف آخرت میں نہیں اس دنیا میں ہمیں حاکم بنانے کے لیے آیا ہے غالب ہو کر رہنے کے لیے آیا ہے اس دنیا کو حسین بنانے کے لیے اس دنیا میں ہمیں غلبہ دینے کے لئے آیا ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں بے شمار جگہوں پہ آیا معیشت کا ایک اصول بیان کیا گیا گیلا یہ کونا دولت دولت بین الگنیا کو ایسا نہ ہو کہ دولت مالداروں کے درمیان ہی گردش کرتی رہے مال کی تقسیم دولت کی تقسیم اس طرح سے ہونی چاہیے کہ جس طرح سے خون انسان کے پورے جسم میں گردش کرتا ہے اسی طرح سے دولت کو پورے معاشرے کے اندر گردش کرنا چاہیے ایسے اسپاٹس نہیں ہونے چاہیے جہاں پہ کہ ٹمرس کی طرح سے پھوڑوں کی طرح سے دولت الگ الگ, الگ اکٹھی ہو کے رہ جائے اور پھر آگے چل کے فرمایا کہ اللہ کے رسول جو عطا فرمائے وہ لے لو جو حکم فرمائے اس پہ کار بند ہو جاؤ اور جس چیز سے منع فرمائیں اس سے رک جاؤ سورہ الحشر میں ہی فرمایا کہ ولاقل رسول اللہ انساہم انفسا ہوں دیکھو ان لوگوں کی طرح سے مت بننا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ تعالی نے جوابی کارروائی یہ کی کہ انہیں خود فراموشی میں مبتلا کر دیا اپنے آپ کو بھول گئے اپنی حقیقت کو اپنے منصب کو اپنے مقام کو اپنے مقصد تخلیق کو بھول گئے عجیزا گرامی یہ بہت بڑی سزا ہوتی ہے کہ انسان اپنے منصب کو بھول جائے اپنی حقیقت کو بھول جائے انسان فروتر اعمال گھٹییا اعمال اس وقت کرتا ہے جبکہ وہ اپنے بلند مقام کو بلند منصب کو بھول چکا ہوتا اور فرمایا کہ یہ کلام میں پاک یہ قرآن مجید جو ہم نے نازل کیا ہے اگر ہم یہ پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے دب جاتے پھٹ جاتے اور فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں کھلے اور چھپے کا جاننے والا رحمان و رحیم ہے وہ بادشاہ ہے سلامتی والا ام دینے والا نگران غالب بڑائی والا ٹھیک ٹھیک صورت گری کرنے والا بہت بڑا ماہر فن خلاق اور بہت حسین ناموں والا کائنات کا سر سرہ اس کی تعریف اور تسبیح میں لگا ہوا ہے اس کے بعد سورج ممتحا ہے اور اس میں بھی حکم یہ دیا کہ اے اہل ایمان تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ اصل میں عزیزہ نے گرامی ایک بات کی طرف بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے کہ دیکھو تمہارا ایک اپنا ملی تشخص ہے کہیں اس کو نہ برباد ہونے دینا پتہ ہی نہ چلے کہ اہل ایمان ہیں یا نہیں اور پتہ ہی نہ چلے کہ پوری ملت اسلامیہ کا ایک وجود ہے یا نہیں اگر دینی غیرت نہیں ہوگی تو دینی تشخص بیدار نہیں ہوگا ایک ملی تشخص ایک نیشنل آئیڈینٹ پیدا نہیں ہوگی اس لیے بار بار حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ دوست اور دشمن کی پہچان رکھو اور فمایا کہ ان کی حالت یہ ہے کہ اگر تم ان کے قابو میں آ جاؤ تو وہ تمہارے کس بل نکال دیں اور یہ اللہ کے دشمن خواہ تمہارے رشتہ دار ہوں پھر بھی یہ تمہارے دشمن ہیں تمہاری دوستی اور دشمنی اب اللہ کے نام پہ ہے فمایا یہ تمہاری رشتہ داریاں تمہاری اولاد قیامت تمہارے کسی کام نہ آ سکے اپنے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاط اسلام کی سیرت اور ان کے ساتھی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے تو اس کو اپناؤ کس طرح سے اپنے والد کو چھوڑ کے چلے گئے اور انہوں نے مشرقین سے صاف کہہ دیا کہ جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں اس سیرت کو اپناؤ اس کے بعد سورہ صف ہے اس میں یہ سنا کہ دیکھو ایسی باتیں نہ کہا کرو جن پہ تم خود عمل نہ کرو بڑے بول بولنے کی ضرورت نہیں ہے نہیں بتقولوں مالا دفاع جو تم کرتے نہیں ہو وہ کہتے کیوں یہاں کہنے سے نہیں روکا گیا یہاں کہہ کر نہ کرنے سے روکا گیا ہے اور میں دیکھو اللہ کو وہ لوگ بہت محبوب ہیں جو اللہ کے راستے میں سیسا پلائی دیوار بن کر اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں اس کے بعد سورہ الصف کے آخر میں ہی یہ فرمایا کہ مشرقین اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا دینا چاہتے ہیں مگر اللہ اپنے نور کو نافذ کر کے رہے خواہ بعد مشرقین کو ناگواد مزرے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے نظام زندگی پہ غالب بنا دے اور اے اہلی ایمان کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا دے وہ تجارت کیا ہے تم اللہ پہ اور اللہ کے رسول علیہ وسلم پہ ایمان لاؤ راہ حق میں جہاد کرو مال کو خرچ کرو جانوں کو کھپاؤ اس کی بدولت تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور صدا بہار جنت میں داخلے کے مستحق بنو گے اور ہاں اس دنیا میں کامیابی اور اللہ کی نصرت جلد فتح کی صورت میں تمہیں نصیب ہوگی اور اے اہل ایمان تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اللہ کے سپاہی بن جاؤ جیسے حضرت عیسی علیہ السلاط اسلام نے کہا تھا کہ کون ہیں وہ جو دعوت حق میں میری مدد کریں تو کچھ لوگ ایمان لے آئے اور کچھ لوگ منفر ہو گئے اللہ دلہ شاہ نے دشمنوں کے خلاف اہل ایمان کی مدد کی اور وہ غالباخی اس کے بعد سورج جمعہ ہے اس میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں میں مبعوث فرمایا انہی میں سے اور ان کی چار صفات ہیں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں موقع ب موقع جیسے کوئی حکم جس وقت سنانا ہو سنا دیتے ہیں ان کی زندگیوں کو سوارتے ہیں تزکیا کرتے ہیں انہیں پاک بناتے ہیں انہیں اللہ کی کتاب کی تفصیلی تعلیم دیتے ہیں اور انہیں پریکٹیکل وزڈم حکمت عملی سکھاتے ہیں اور وہ اس طرح اللہ کی کتاب پہ خود عمل کر کے دکھاتے ہیں اس کا عملی نمونہ بنتے ہیں اور یوں سیرت اور سنت کی شکل میں اللہ کی کتاب کی عملی صورت پیش کر دیتے ہیں اس کے بعد نماز جمعہ کا حکم ہے تمہارے اہل ایمان جب جمعہ کی اذان ہو تو فوراً اللہ کے ذکر کی طرف کو اور خرید و فروخت چھوڑ دو اور جب نماز جمعہ ادا کر چکو تو حلال روزی کی تلاش میں نکل جاؤ اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو ہاں جو لوگ نماز جمعہ کے اوقات میں کھیل کود یا کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ کھیل کود اور تجارت سے بہت بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر رزق دینے والے اس کے بعد سورہ منافقون ہے اور اس میں مسلمانوں کو تمبیش کی گئی آخر میں کہ آئے اہل ایمان کہیں تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں ایسا کرنے والے سخت نقصان اٹھائیں گے موت کے آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کرو تاکہ کل کو یہ نہ کہہ سکو کہ اگر ہم کو مہلت مل جاتی تو ضرور خیرات کرتے یاد رکھو موت کا وقت آگے پیچھے نہیں ہوتا اور اللہ تمہارے کاموں سے پوری طرح واقف ہے اس کے بعد سورہ تغابن ہے اور سورہ تغابن میں فرمایا کہ تمہارے کہ اللہ تعالی نے کائنات کو پیدا فرمایا ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اس کی پاکی بیان کا کس طرح سے کر رہی ہے میں تم نہیں سمجھ پاؤ گیس مایا کے حکومت اختیار طاقت صرف اللہ کی ہے تعریف کے لائق بھی وہی ہے وہی ہر شے پر قادر ہے اسی نے تمہیں پیدا کیا لیکن اس طرح سے پیدا کیا کہ تمہیں اختیار دے دیا تم چاہو تو ایمان لے آؤ چاہو تو ایمان نہ لاؤ ہاں بعد میں حساب ہوگا اب یہ ہے کہ کچھ تم میں اہل ایمان ہیں اور کچھ اہل کفر ہیں اور یہ اللہ تعالی ہی ہے جس نے زمین اور آسمان بنائے یہ تارے یہ کہکشائیں یہ نظام ہائے شمسی یہ سب اسی نے بنائے ہیں اور جو کچھ بھی اس نے بنایا بہت حسین بنایا اور کیا اچھی صورتیں بنانے والا وہ خلاق کے عظیم ہے اس کے بعد ارشاد ہوا کہ دیکھو تمہاری بیویاں تمہاری اولاد تمہارے مال یہ تمہارے دشمن ہیں کہ تمہیں تمہارے محبوب حقیقی سے جدا کر دیتے ہیں تم ان کے چکر میں ان کی محبت میں ایسا پھنس جاتے ہو کہ وہ ذات گرامی جو اصل محبت کے لائق ہے تم اسے بھول بیٹھتے ہو دیکھو یہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں اور اس آزمائش میں پورا اترنے میں بڑا ازر ہے جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ کا تقوہ اختیار کیے رکھو اللہ کے حکموں کو سنو اور اطاعت کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اگر تم اس کی راہ میں قرض دو گے تو وہ کئی گنا کر کے تمہیں واپس کرے گا اور تمہارے گناہ بھی بخش دے گا وہ بڑا ہی قدردان ہے یہ اللہ کو قرض دینا بھی خوب ٹھہرا میرے ایک چچا تھے وہ میرے لیے مٹھائی لاتے تھے اب مٹھائی کا ایک ایک الگ الگ پیس ایک ایک گلاب جامن مجھے کہتے تھے بیچو گے اور میں ایک ایک کر کے وہ الگ الگ پیس ان کو بیچتا تھا کبھی کہتے تھے کہ یار میرے پاس پیسے نہیں ہیں یہ مٹھائی تم مجھے قرض دو گے اللہ کا قرض لینا بھی ہے سب اسی نے دے رکھا ہے اسی کا دیا ہوا ہے اور کبھی وہ کہتا ہے بیچو گے اچھا بیچتے ہو میں خریدتا ہوں ان اللہ اشترا مر المومنین انفسم و اموا لہم وے اللہ نے مومنین سے ان کے مال اور ان کی جانیں خریدنی ہیں اور بدلے میں جنت دے دی اور ایک خود اللہ, اللہ کو قرض کون دیتا ہے کیا مانگ رہے ہیں قرض میں وہی چیز جو اللہ نے خود دے رکھی ہے یہ اس کی نعمت ہے اس کا کرم ہے کہ خود ہی دیتا ہے اور خود ہی پھر وہ قرض کے طور پہ مانگتا ہے یہ اس کا بندوں سے پیار ہے اس کے علاوہ اسے اور کیا کہا جا سکتا ہے اس کے بعد سورج طلاق ہے اور اس میں کچھ مسائل طلاق کے بھی ہیں اور کچھ توقل کا حکم بھی ہے فرمایا جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے تقوی اختیار کریں گے اللہ ان کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ پیدا کر دے گا اور فرمایا کہ ان کو ایسے راستے سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوگا اور یا ذک ہو منہائی صلاح سے اور ایک دیکھو میں یہ توقع اللہ ہی فا جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے یہ اللہ کا کافی ہو جانا اس کی پرانے مجید میں بہت مشق کرائی گئی ہے کہیں یوں کہلوایا گیا ہس اللہ ہمیں اللہ کافی ہے انہیں ہم الوکیل وہ بہترین کار ہے ایک جگہ جی سورت توبہ کے آخر میں یوں کہلوایا بکل یوں کہا کریں بھی اللہ اللہ مجھے کافی ہے لا الہ الا اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں آ ہی توکل تو میں نے اس پہ بھروسہ کر رکھا ہے وہ رب العرش العظیم اور وہ عرش عظیم کا رب ہے اللہ کو کافی سمجھنا یہ اصل ایمان ہے اس کے بعد عزیزا نے کہنا تحریم ہے اور سورت تحریم میں توبت النسوح کا حکم ہے اور حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی بیویوں کی مثال ہے کہ کس طرح سے انہوں نے ان بیویوں نے اپنے خامدوں کا کہا نہ مانا ایمان نہ لائی تو ان کے خامد بھی انہیں نہ بچا سکے انہیں کوئی بھی نہ بچا سکا وآخر الحمد رب الحمد اے اللہ پاک پیارے نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حض و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و عیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین,